الحمد اللہ ال... الحمد للہ لو کلا تو وسلام علا حبیب حامدل حمیدل محمود محمد بعد فأعوذ بالله من بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ن اعلم ما لا سول على منفاس جا الذین آمنوا علیہ فنال بلند علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا میں <سلام> <المؤمنين> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شب برکاتہ شریف دے موقع تے شریعت حضرت علامہ مولانا محمد خدا بخش اظہر رحمہ اللہ تعالی دیس مبارک جامع مسجد شریف د شریفہ دے مستحق دربار حضرت سلطان حضرت پول اللہ دی جامع مسجد شریف دے اندر اور اتو شب براد شریف کا موقع اس دے اتنے پہلی مرتبہ خدمت دین واسطے حاضری دا شرف ہویا ہے بانہ نے گرامی کا شکر گزار ہاں خرصوصا سرجادہ نشیم صاحب کا کہ انہوں نے جناب نو جناب نے ناچیز شرف بخشی ہے دعوت رشاط فرمائی اے رات مبارک شب برات شریف جس اللہ و تبارک و تعالی دی بارگاہ آلیاں سال دے حوادثات پورے سال دے دعا دفاع فرشتیا تحریر کرائی جی ابتدا اس سے مبارک رات نو تحریر دی اور انتہا لت القدر فی حا یوف رکھو کل امرن امر حکیم اللہ تعالی کا ہر کام حکمت والا ہے تو ہر حکمت والا کام جو ہے اللہ و تبارک و تعالیٰ دی طرفوں لکھوایا جاتا ہے ملائکہ اپنے سہ صحیف لکھ ہیں اس سال دی اس رات مبارک شروع ہونا لکھواونا للت القدر تمام علماء کرام مفسرین کرام نے روایات تار اسی طرح اٹھایا ہے کہ ہے للت القدر تقسیم دی رات ہے کئیا چوندہ ہے شب برات تقسیم دی رات تو علماء نے فرمایا کہ افتتاح یہ ہوتا ہے تو اختتام اس رات یاد اللہ تبارک وطالعہ نے سال دے ہوا دسات واقعات نوازل جو کچھ ہونا ہوں وہ اس, اس مبارک رات تحریر کراون دا آغاز ہو جاتا ہے تے انجام جا کے لیلت القدر چ کن مرنا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ رز لین کنا لینا ہے جو ہبا درسات زمانے چند نے وہ اس مبارک رات بچ لکھوا شروع کر دیتے جانے اس کا ذکر کرنے دا مقصد کی کہ اللہ و تبارک و تعالی سانو اپنی شان کریمی کا صدقہ حاضرین جلسہ صاحب دربار پور انوار دنوارو تجلیات دا صدقہ سان جنتی تحریر کرا دان کریمی دا صدقہ اس مبارک رات چانو آہلے غفلت چھ کے آخلے وکرچ شامل آہل اذاب چھ کے آہل رحمت شامل شب برات برات دی رات اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے اندر ایک ایسی رحمت اپنی ظاہر فرما ہے ملائکہ دے گے کہ جڑی رحمت بغیر کسے سبب تو بغیر سبب دا مطلب کہ مومنا ایمان والوں بخشن آستے او ذات کریم اس رات میں کوئی توبہ مغفرت استغفار توبہ اور استغفار یا جڑے دیگر اسباب نے انہوں تو بغیر محد اپنی راتی رحمت نال بخش یعنی ایک بخشن دا سبب ہے استغفار ایک اعمال لا ایک ہے مومنہ دی آپس دی دعا ایک دوسرے واسطے ایک ہے نبی پاک دی دعا امت ایک ہے مرن تو بعد جہچے لواحقیم ہوں نے انہوں دا ایسا ثواب اللہ تبارک و تعالی یہاں تو علاوہ یہ اسباب ہیں ہے مٹاون دے میں اگلے دن موضوع دی وضاحت کیتی ہے دس اسباب مغفرت دے گنا مٹاون دے دس سبب مکفرات مقفرات جنوب جنہوں کہ تو علاوہ اسباب تو علاوہ اپنی رحمت بخش رات اصا یہ نہیں دے کہ اس نو مخصوص کس وجہ نال لیکن ضرور جاننے کہ اپنی بے سبب سب والی رحمت میں اس رات ظاہر فرماند ہے کہ جیڑے غفلت ہی ہوں انہوں نو بخش کے تے اپنی یاد چلاؤں گا یعنی یہ نہ سمجھے مسلمان بندہ مومن کہ جاگتے نے عبادت کرتے ہیں انہوں نے بخشنا نہ بغیر جاگو عبادت ریاضت تو بغیر توبہ استفار تو اس مبارک رات نو اپنی ذاتی رحمت وکھادیا کئی نو بخش کے لئے آپ یاد دے رستے بزرگ فرماندے گناہ توبہ کرے اللہ دا حبیب بن جان گار توبہ کرے گناہ چھڈے اللہ فرماندہ میرا حبیب گناہ گار توبہ نہ کرے اللہ فرماندہ وہ پیڑی نظر نہ نہ وی کی تبیب ہاں تو کر لے تو میں حبیب وہ میرا حبیب اور اگر توبہ نہ کرے تو میں تبیب کی مطلب طبیب مریض سے نظر رکھ دے آج نہیں ٹھیک کل نہیں ٹھیک آخر میں کر دوائی کسی ویل ٹھیک کرائی لواں لوا گا اسی طرح اللہ وحدہ الا شریک سونا فرما ہے میں گنا دا طبیباں میں میں مختلف دکھا طریقیاں ہوکیا پھیر پھار کے اخیر اپنی یاد کے تے آواں گا لہٰذا پیڑی نظر نہ نہ میں تبیب ہاں جی مریض میں کسی نے لے ہی آ تین کی پتہ میں لے فرمائی اس واسطے استہارے مذنبین شقاوت دی علامت ہو ان ہگاروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بدبختی بختی دی نشان مرض تو نفرت رکھنا ہو مریض تو نفرت رکھنا ہو مرض تو, تو نفرت ہما وقت ضروری لیکن مریض تو نفرت اس وقت ضروری ہے جس وقت کوئی بیماری ایسی کہ جیس وقت متعدی بیماری دوسرے نو لگن دا خطرہ متعدی امراض کوئی ہوندیاں ہیں ہونے لگتی لگدیاں دن علاحی آئی نے لگن دوسرے نو لگ جان والیاں نا متعدی بیماریاں بماریاں ہیں یہ متعدی بیماری جیڑے وہ ہو لگی ہوئے نا کسے نو تے اس وقت کمزور سڈے ورگا کمزور ایمان والا بندہ وہ مریض تو بھی نفرت کرے کیوں نفرت کرے کہ میرے نہ پہ جائے میں گنا وہاں ملوث ہو جاؤں تے جی تگڑا ہوان آگڑے ایمان والا بندہ ہو جلید بستامی ورگا تو وہ پھر مریض تو نفرت کسی حالت ہی نہیں کرتے وہ تو لبڑے تو تگڑا مریض سڈے کو اللہ تعالی نے بنایا ہی اسے واسطے ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں کیونکہ اتنے اس طرح کے لوگ ہوں کہ انسان تو انسان رہا جی کتے نظر پہ جائے تو وہ بھی دیگر والا بن جاتا ہے تقویر، نارے رسال، نارے تحقیر، اسلام مفتی فضل احمد چیشتی سلحان توجہ بزرگ بدکار بندے تو دور رہن دا سبق دین لیکن اگر آپ قریب تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیرت ہو گیا سانو کچھ یا آپ کچھ کیا کرتا پاک خود مکیر گرچ بادشت شیرو شیر و شیر لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا ہے لیکن شیر انسانوں کو پاڑتا ہے شیر انسانوں کو پالتا ہے بزرگ فرماند شیر تیر ویکن چکا لگتا ہے لکھیا ہوا لیکن حقیقت مختلف نے اسی طرح اللہ د فکیر اپنے آپ ویو جیسا لیکن انہیں حقیقت مختلف سمجھی اپنے نہ نکلی اگر اللہ دا کامل فکیر سانو سان اور فلانے بندے تو بچ تے آپ او دے بیٹھا ہوئے او دے پیوے تے سمجھ لے مینو روکنا بھی بر حق کے اور اپنے بٹھا بر حق کے اگر مینو روکیا سو تو میں اس قابل اور اس کا محتاج سان کے روکیا جانا اور اگر خود نہیں روکیا آپ بیٹھے تو یہ ضرور کو کوئی حکمت ہے میرے جی ہو سکتا ہے اللہ تعالی جدو اپنی مخلوق دے رنگ چڑھا ہے یہاں نے وسیلے ہی چڑھا ہے لہٰذا یہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے قدرت والا اگر او قریب کرے اور سانو دور رہن کا سبق دے وے تو ہوں بد بختی ہو آکھیے کہ ان نے آخیا ہو رہے ہو بس ماریا مارا ہے بہت جدو کامل تبیب تے قیاس کرن لگ پائے اپنے تے قیاس کرن لگ پائے پتھا بے جاندہ ہے کامل قدرت چونے. اور ہو سکتا ہے مرید ایمان دے کلمے کڑھ رہا ہوئے. لیکن اندرو کفرت چلیت بیٹھا ہوے ہوں میںکوف اور بے علم کام نہیں, کا کام نہیں. مرشد کامل منہ بیٹھا ہو اس کفرچ بھی ایمان پہ ہونا وہ کفر تیری نظر چنا ہے جب تک حکمت تو جاہے لے تری نظر چفر ہونا ہے جی حکمت کھل جائے توں گا آخر ایمان نقتے سمجھاؤ واسطے قدرت والے نے موسا لائی سلام ندرت فر بھیجیا اپنی کم علمی دی وجہ لار, بول بیٹھے تے بول ادب بے ادبی نہ ہوئے کیونکہ ماریا جاتا بن انکار جے کرنے ادب کر سوال ظاہر اللہ بھی آکھنا پینا ٹھیک ہے جسل انہیں ظاہر کرنا نا راز کہ میں اس راز کے تحت قاتل بنیا قاتل ایس نت قاتل بنیا تو رسول نو مننا پہ تے اسے واسطے حضور سیدنا سلطان سلطان الفیا جس بندے نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یعنی شریعت اور طریقہ یعنی طریقت لکھ کے دنیا پوری گمایا اور مشاعلہ تصدیقات کر دسو یہ غلط ہے یا سہی ہے سب نے آخیا یہ سہی ہے وہ خط جڑا سی جوں رسالہ آخری نے وہ رسالہ امام ابول قاسم کشیری ہے دا جڑا داتا علی ہجویری کا استاد ہے داتا علی حج وریدہ شیخ نے انہا ایسے موضوع دہتے مسائل شریعت اور طریقت دو ماہ دے لکھ کے دنیا پھیرے ساتھ سب مشایخ انہوں تصدیق کرنی پئی کہ جو لکھیا ہے حق لکھیا ہے اور او پھر بعد والے واسطے ہمیشہ واسطے رہبر اور رہنما بن گیا انہا فرمایا سب دیجی گالے مسلمانوں اے سالکین اے سالکین اللہ تبارک و تعالی نے موسا کلیم اور خدر والا قصہ بیان فرمایا فرمایا اسی طرح تصوف اور سلوک راہ تقلید کرنی پہ بے سمجھ آئے تو بہویں نہ آ شرنا توجہ نہیں فرمائی نے شیخ د پچھے ٹورنا پی نہ ٹریا فیض دا سلسلہ رک جانا ہے جی آخ توجہ اس دو دو دو حال ایک فرماوے گا خبردار شریعت دے خلاف ویکیں نبی دی شرح دے خلاف وکھیں چیتیاں ٹوٹ پویں پھر اے یہ ازماسے کہ یہ دل دماغ گل بیٹھ گئی ہے ہو سکتا ہے خلاف شرا کرے یار چیتیاں ٹوٹتا کہ نہیں ازمائش بھی کرے گا لیکن اس ازمائش دے وچ کے ادب رہ پھر بعض اوقات غیبی حکمتہ اندر رکھ کے جناد اتے او متلع ہے تو میں نہیں خضر متلع ہے اور نہ سمجھیں خضر ایک کوئی ہے قسم و ذات دی جیدے قبض ہے قدرت میری جہاں نے توجو نہیں فرمائی جس وقت وہ کفر کی گل کرے جا کفر لگے حقیقت کفر نہیں ہونا تین لگ رہا ہوں. لئے پیت گا ایمان نکلے گا علماء نے اتنے لکھا ہے کہ جدوں سمجھے کہ کفر ہے آفر ہے یہ اسلام اید کوئی گائش نہیں نہ میرے پیر تو ہو سکتا ہے میں گوارا کر سکوں لیکن اے آخ کہ یار جیڑا انہوں دا مقصد ہونا ہے نا وہ کفر نہیں ہونا راز ہو ہونا ایمان آج نہیں فرمائی نے یہاں دا مقصد کوئی ایمان ہونا مینو بظاہر کفر پیا لگتا ہے لہذا میں گل سمجھو سمجھو نہیں کرایہ تمام اولیاء صوفیاء علماء دا اس بات کے اتفاق ہے میں پہ کر نویز صاحب نو تاش کپری زدہ امام تاش کپری زادہ دی کتاب بخائی جس دے اندر انہاں فرمایا ساڑے اولیاء صوفیاء جرنہ وہ جو گلائے ہو جیئے قارجان دینے جیئے بظاہر کفر لگ دیا ہیں تو فرمایا وہ دا مطلب ہے نہیں کہ توں کفر سمجھ کے دے اندروں آنکھیں یار کفر یہ دا ٹھیک ہی ہونا ہے کفر بھی ٹھیک ہونا ہے نام مریچ نہیں کفر کفر اے ایمان ایمان اے فرمایا تمجنا یہ ہو نہیں ہونا لہذا اعتقاد بھی قائم رکھ ایمان بھی قائم رکھنی رک فرمائی کفر کفر سمجھ ایمان قائم رو لیکن آخر دا ارادہ دا ایمان والا نہیں پا مجھے قائم رہے گی ای ایمان قائم رہے گا توجہ نہیں فرمائی بزرگ فرماند حکیم زہر بھی کھاوے زہر بھی کھاوے تو سمجھ نہیں تو تب تو حکمت نہیں جاننا ہو سکتا خوراک کھاویں مریا کھا رومی فرما ہے کامل زہر فڑے دریاق بن جاہل تریاق فڑے تو زہر بن جا ش کے رومی سرکار جامی سرکار انہیں فوکرا حکم اسلام دیاں حکمت بھریاں کتاباں پڑی اس رستے دے ناکام نہ توجہ نہیں فرمائی ہوں افسوس ہے کہ ایک دہی منا سمجھ جاوے جائے دہڑی آلما نمجھ نہ اکبال رومی رومی نو پڑھن تو سمجھ والا فرما اگر ہو عشق تو ہے کفر تھی مسلمانی اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کا فیروز دیار تقوی نی سال نار تحقی علم سن توجہ <تصح> بیر ارد کر دینا اکبال مطلب دے ہی جڑا پہلوں سمجھا چکے جدو آشق ہو زہر بھی پھڑے گا تریاک بن جائے گا سپیرا سپیرا جدو سپ نے کے اپنے ڈنگ مراو بے وقف ہوئے گا جڑاؤ دی سنت ادا کر کے آپ شروع ہو جا سپی رائے سپ دے سارے اقبال پھر کفر بھی مسلمانی بن جائے گا کی مطلب کی مطلب جی کفر بھی بولے گا تو ایمان واسطے بولے گا کفر بھی بولے گا ایمان واسطے بولے گا اور ہو سکتا ہے کہ جی عشق نہ ہو بظاہر ایمان کی گل کرے اندرو کفر جو ڈوب کے دے لوکان دا ہی پیڑا باہی کھڑا ہوئے شاہوات خفیہ وید مبتلا ہوئے نفس اندرو اپنا کام کر ریا ہوئے اتون رب سونے دے دین نگل کر ریا ہوئے اور الٹائی مان دا پیڑا گھر کو جاندہ ہے اے جنار بیٹھن جنار توجہ اور کامل دا قربان جاوہاں اگر کامل بداہر کوئی کفر دا کملہ کلمہ بیٹھ بے بول بیٹھے گا تو او دے ویچویی اللہ لا شریک دا کوئی اندروں روحانی طریقے عشق دا رستہ سکھا رہا ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر ہو تو, کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان جنا نفس کے پیچھے چلے والے فرائی تم تک اللہ انہوں نے انہوں نے جیڑا اپنی خواہش اپنا خدا بنا پھر دا یہ دا مطلب یہ نکلیا او بےلیا خالی خدا کرن کر والے نہیں ہوں جننا چر اندر دا کافر مسلمان نہ ہو آلہ، آلہ آلہ آلہ رب سجدہ کرے ہو بولیا ہو بت بنان واسطے بتدا کیا ہوں سادی کر رہا سی سجدہ بت اندر بتن کا دو چار, چار بندہ جا کے مریدا پیر ہوں اگلے جان پھر اگر سمجھتے کام لے کو حکمت ہونی ہے سو پیر جی وی وی رب بسیا ہے وہ نہیں اوج دن جی اس راج سے آ کے قائم رہ گئے تے تو شاید پا ل گے تو جی اگر غیرت کفر نال اٹھی تے آندے نے کہ یار یہ کام ساڈی سمجھ جنی ہو اے تے شرکی ہے. تے کے اور پاسے پہنے. فیض منکتے ہو پے ٹور پھر اگر محض غیرت ہوئی اگر آ گیا کہ کمالے چنگے پیر بٹھے یہ اگے انتری دیا شیطان بن گیا اسی چنگے کم آخی جانے تینو پتہ نہیں آنا خیر نہ کر. یا اندر اے او دا فضل سی. مینو بچا لیا سو ہوں مغالطہ جہاں لگ گیا ہے. اے آپ معاف ہو جانا ہے پیر تو ہٹن دا پیر تو ہٹ جانا معافی ہو جانی کسی اور پاسو آ جانا لیکن جے اندر کولے نفس نے یا یا پھردا سی کہ میں کیڑے مصیبت خانے چس گیا تو بہانا ہوں یہ چ رکھا بہانا رکھا تھی پیر اگے اندرو ہو رہے اللہ تعالی پھر دلان دے جانن بندین، ورنہ اللہ تبارک دے، کاملین لوگ نا اللہ تعالی راہ بری واسطے منتخب فرما ہے ارشاد واسطے منتخب فرما ہے اپنی نگرانی ہے نہیں فرمائی نہیں تو اگر کوئی شراب خلاف کام ہویا ہو تے ہوزمن کوئی نہ کوئی اور حکمت اور پیت ہونے جس کی بنا تے ہونا اس منہ کھولنا بختی دی علامت بن جنہ کھولنے پہلے دل سے نظر مارے اور توجہ سمجھاؤں لگا. اگر فیض آ چکیا ہے اور یہ محسوس ہو گیا ہے کہ میرے دل دا حال پہلے ہو لگا ہو ربجیا را کو کوئی گل کرتا بھی پیا کوئی ہے راز. ضرور راز ہے اس رج دیا بولتا ہے ورنہ جی اج دے ای تو فیض مینو پہنچتا دل تے ایمان دی حالت اچھی کیوں جو فرمائی باہر صورت اے بڑا معاملہ نازک ہے کے, کے رہنا اگر اے مردہ بنان نصیب نہ ہویا تو پھر وہی گلے ہا فرا کو بہنی اگلیا کہہ تو اپنے راہ میں اپنے توجہ نہیں فرمائی ہوں یہ ساری گل جی میں اس طرح اقبال اولما اولی سال ہی جنہوں نے روم اور اس طرح حکم اسلام کے کلام نجو کی اے مبارک رات یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی نے انسان نو خلیفہ بنایا توجہ ہے کی بنایا خلیفہ بنایا خلیفہ کا مطلب ہے ہوں جڑی پہلو گل کر بیٹھا یہ بالکل مناسب گل موضوع خلافت انسانی خلافت انسانی کی اس پنو بیان نا بس انسان اللہ خلیف ہے توجہ ہے کہ نہیں اللہ, دا اللہ دا خلیفہ ہے اس دے اتے. تمام سوفیا اولیا کاملی اولیاء اللہ اور کثیر مفسرین کا اتفاق دا کہ انسان اللہ کا کون ہے خلیفہ اور نائب ہے توجہ ہے کہ نہیں انہیں اس کا خلیفہ اور نائب ہے اس دعوے پہلا دلیل پیش کروں گا انسان اللہ بولو اللہ پھر اگو خلیفے نائب دی وضاحت کراگا وہ بہت بھر تفسیران جناب دور سامنے رکھتے ہیں جنہوں اس دعوے دلیل ہونی کہ انسان اللہ دا خلیفہ ہے کوئی تفصیلان سڈے مذہب دے دیاں ہون گیاں اور کوئی تفصیلات دوسرے مذہب دے کے دیاں ہون گیاں جو ہے تفسیر روح المعانی شریف یہ شریفے مذہب جہی آیا تلاوت کی تھی انی آرد خلیفہ اس سیاسط تم اگے پھر مزید جو تاب ہے وہ ہے اللہ خلیف اللہ فی ارب حضرتم اور ہر نبی اللہ, دا خلیف, ہے. خلیف, ہے؟ اللہ دا خلیف ہے دوسرے نمبر تے شاہ عبد العزیز محد سے دہلوی رحم اللہ تفصیر عزیز شریف بولو ہمت نہ ہارج موزود ہی ابتدا پہ بن آخر چونت ہی دجو ہے شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی فارسی جلد پہلی صفحہ دو سو پانجدہ اٹھے پہ لکھدن نزد محققین آنکس ذات پاک حضرت حقست و انسان خلیفہ او تعالی آست زمین شیخ فرماندن محققین علماء مفسرین دا فیصلہ اے ہوئیے اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ دہسان خلیف ہے وہابی مذہب دا پیشوا مولوی ثناء اللہ امرت سری تفسیر القرآن الکریم بے کلام رحمٰن تفسیر القرآن بے کلام الرحمٰن تفصیر لکھی ہے انہیں قرآن دی تفسیر قرآن ناؤ یعنی اس آخر میں قرآن تو باہر حدیث لیا کرنا خلیفہ اے انی خالقن انسانن حاکمن نافذن کل ہوں یہ گل جیڑی کراچی جی اگے جا کے دعوی کرے گا یہ بالکل مطابق ہونی ہے کلو کہ انسان میں پیدا کرنا جاکم ہونا جا حکم اشیا سب سے نافذ ہونے وہ حضرت آدم ہی ہے حضرت آدم دی اولاد بھی ہے جوسرا گڑن ہے لیکن دلیل اعتماد دل چ پیدا انسان خلیفہ نائب اللہ زمین اللہ نے فرمایا خلیفہ میں زمین خلیفہ بناؤں پیدا کروں خالی نبی نہیں ہر انسان اپنی استعداد اور ماہیت انسانیہ کے پیشے نظر یعنی کی مطلب انسان من منحصل انسان فلا, فلا فلا فلا فلا نہیں ایدی حقیقت نو ویکو اللہ تعالی ایسی بنائی ہے کہ یہ زمین آباد ہونی زمین اللہ دا نائب اور خلیفہ بننا اور اس دن اندر صلاحیت رکھی قدرت نے زمین اللہ دے نائب اور خلیفے ہون ہون خلیفہ دی, دی حقیقت کی, کی ہے خلیفہ جان دجنا نائب اس لیے ہے خلیفہ اس لیے بنتا ہے جدو کسی تے بیٹھ کے کم کرے جب کسی بھی تھان کر دے اسے خلیفا بنتا ہے کی مطلب جس تھا بہ اگلے دی تے بے نہیں لیکن رنگ ہونا ضروری ہے او سلے خلیفہ بندے جے سلے خلیفے بناون والے دا رنگ آوے مرشد دا خلیفہ تاں بندے جدو مرشد دا رنگ آوے استاد دا نیب تاں بندے جدو استاد دا رنگ آوے رنگ رنگ میرا لے گیا جننا چر اصل دا رنگ نائب چائب ارد نائب نہیں کہلا سکدا اللہ ہولا شریق مولا سونے نے انسان میں ہے فل انسان دے اندر اپنا رنگ رکھیا ہے کیویں ذات نے رنگ رکھیا ہے اپنی صفتہ شان اپنی صفتا شان انسان دے اندر رکھیاں نے رب دا رنگ اے تیرا آیا. آیا ہے کیویں آ جائے او ہے انسان سندا ہے او ویکھدا ہے انسان وی وہ بولتا ہے انسان بول رہا ہے قدرت والا انسان قدرت والا او کلام وال ہے انسان کلام والے وہ فرماند ہے میرے دو ہاتھ انسان پہ بھی دو ہاتھ حقیقت مختلف آخ گا یہ آخ گا دی اگر مختلف ح جو آخ آخ بزرگ لکھا ہے عقیدہ یہ آخو اللہ تعالی دے ہاتھ ہیں لیکن یہ اینکے میں دے ایوی نا کھو دی حقیقت مخلوق آلی نا نا آنکھ حقیقت ہے لیکن ساڑی سمجھ تو بارے انواکھ دنے عقیدہ تفویز تفویز دا کی دا صلف صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی دیا شانہ دا انکار نہیں سن کر دے لیکن اتنا درور دے سن مخلوق والی حقیقت تو تھے نہیں دی حقیقت ہو مخلوق دی حقیقت سجنا رب و لا شریک مولا انسان اپنی رکھیاں رکھ کر کے اے نو اپنا نائب بنایا سو لیکن اے درویخ اللہ در نائب فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہے مگر اوہ ہو جہان دے نائب نے اے ہو جہان دن تقریر نارا اگر اگر رات کریم نے اپنا رنگ ادھر نہ بخایا ہو خلیفہ ہے ہے میرا رنگ خلیفا لیکن گل سمجھا نہیں زمین کا خلیفا بنایا زمین بنایا لیکن رنگ پیو رنگ رنگ. ایک رنگ میں اپنا تھوڑے ایک رنگ میں اپنا چاہ تسا کہ اُسی میں اپنا رنگ بکھایا نا وہ سجدہ کرنا پیار سمجھو نہیں قربان کیا نائب بنا لگا اپنا خلیفہ اپنا زمین دا اس تو میں اپنا رنگ ظاہر کرنا تھڈے تو جڑا رنگ فرشتے ہو جہر ہوں मेरा रंग समझना यह सौखा है जो इना तो होगा वह औखा है मनना औखा हो जाना तवजो है कुर्बान जावा जाते हक ने अपना रंग बेरंग ने इसतों रंग विखा है زمین خلیفہ ہے نہ سفتاں جنو رنگ کہہ رہے ہیں اس تو مراد شانا سفت سب اللہ اللہ, اللہ فرما ہے میرا رنگ کوئی رنگ نہیں میرا رنگ بے رنگ اس ذات حق نے اپنا بے رنگی والا رنگ تو انسان اور اور تو تو توجہ درا رب واہدا شریق مولا زمین آباد رکھیے زمین آباد کی تھی انسان کر رہے ہیں حقیقت رحمان ظاہر انسان ہے حقیقت رحمان ہے ظاہر انسان ہے ہون توجہ فرماؤ جی مکان پہ بندن انسان پہ بندن جی سبدا سبدا فصلانے انسان ہے انسان, بنیا کھڑا ہے زمین اصل انسان زمین آباد کرنا زمین آباد کرنا یہ کم کافر مومن سارے تو رب سونا پیا کرا دا ہے اس کام سارے رب وحدہ شریف مولا ایک کمالات جسمانی ایک, ایک جسم اللہ تعالی نے خلیفہ زمین دا جدو بنایا ہے دو تو بنایا ہے فرشتے فرشتے جسم نہیں رکھ دے وہ جسم رکھ دے بھی دے روحانی اور قربان حضرت انسان بنا ہے ان ایک جسم ایک روح توجہ نہیں فرمائی جسم دے روح پا بن ہوں ج اللہ تعالیٰ نے سمجھ اس سمجھ مطابق اللہ واہدہ شریف کا نائب بن کے اپنی روح نو جسم واسطے استعمال کرنا جسم دینا مختلف کم وکھاوے گا کارمے لہر کرے گا زمین آبادی در سبب گے زمین آباد رہی ہے شکل باغل مکان شکل کھان دی اشیاء دی شکل ون سبنیا سواری مشین شکلت شکل جہاز یہ سارے اللہ وحدہ شریک شریق سونے نے کمالات, ایک کمالات مادی جسمانی ہر جسم روح دے ایدی صلاحیت رکھی کیوں رکھی رکھی آخر نائب زمین آباد کرے گا کم دنیا چھ کرنا ہے حقیقت فائل ظاہرے پاڑے تو ہونا اس کام کافر مومن سب شریف نے استعداد دیتی جن نے استعمال کیتا ہے وہ ہی لے گیا ہے. اگر استعمال کرے وہ بھی بنا لیں دے. مومن استعمال کرے وہ بھی بنا لینا کہ <تصفح> نہیں <تصفح> خلیفے جو سارے. توجہ ہے اور اے مادی جسمانی نظام اور کمالات جڑے ہیں انہوں نے ویک کے حیران نہ ہویا کرو کی پتا اس بعد اللہ تعالی کی بلا پیدا دا؟ خود سائنس دان حیران نے پہلا ایک شہ بنائی ریڈیو آیا ٹھیک آئی ٹےپاں تو پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں بلاواں آئیاں آئیٹر تو کاڈ آ گیا تکریر ایک سمجھ تار تار رنگ چڑیا ہوں تارچ قدرت نے کوئی راج رکھے تو اس سیم کی تارچ قدرت نے راز رکھا ہے کی مطلب سلاحیت او اور رشتے در قابلیت رکھی آن سنا کریزاں نائب. نائب. نائب, نائب نو کیتا سو القا. اینج کر. اینج کر. تو تار بنا کے اینج رکھ کسی نہیں قابلیت صلاحیت استعداد کر سکتا جی سمجھ نہ سلاحیت تہچی شہ وجود آ گئے کمالات سامنے ہو گیا مون... مون... نہیں جسے انہیں آخیا نا خلیفہ دسو اے زمین بنا پہ آخر اس کے بعد دسو اے سجنو. جدو اللہ نے فرشتہ نو آخیا میں زمین چ نائب بنا لگا اے زمین بنایا شو یا فرشتے ارد کرتے یار نہ زمین پہلو بنائی سوجو سب پیلو نائب کی مطلب جڑا بھابی نے گلی انسان اللہ جو مطابق پہ توجہ ہے کہ نہیں سب کے جا رکھ چیز نےیزا تکم چلا حکم حقیقت رب دست بندہ پہ چل رہا ہے تیل صلاحیت فلا فلا رکھی فلاں فلاں شہر استعمال کرسود یہ نہیں یہ تہ ہالے پیڑ پیا بننا گل تو روحانیت دے جا مقام گا لیکن یہ مادی جہان ہے مادہ بھی روحانیت سبق دے جانا ہے جی اہل نظر ہو آہا. آہا. آہا. نہیں آہا. آہا. سارا اپنی حکمت وقت داقا محل جن چاہتا ہے متعلق کر دے ایس وقت ای کام ای چیز ای حقیقت اے اے اٹھ مراد بے وکوف کافر ہو کافر حقت کمال میں لبیا میں گل کی این پھر لڑتے خلیفہ چلیا تی جانا خلیفا ہوگاہ کو علم تر آنکھ تیرے کولرت تیر کو لیکن یہ نہیں ویکھنا ہے جی تیٹی تیرے کول کی لبنا سی میں اپنی شانچ رکھ اپنی سفتوں میں رکھا نے ہوں یہ سوچ میں مٹی ہو گئے کیا شاید فائدے نقصان نفے نقصان نیا سمجھنا وا اے دیاں خاصیتاں کہ میں سمجھ پیاؤں دیاں خواست منافع بدار کہ میں سمجھ رہاں میں نوکے پیا پتہ لگ جائے اے دیندل اللہ تعالیٰ نے اے شہر رکھی اے شہر رکھی اے فیدہ رکھیا اے خاصیت رکھیے اے جے انسانوں وے مومنوں وے انی جائلن فی لرد خلیفہ اے ہوئی را دو ہو دے دل تیرا بطار دے گا او میں کچھ بھی نہیں سونے آن تو اے تک ار ادھر جو کچھ رکھا ہی وہ بھی تکھا ہی جو میرے بچ رکھے ہی وہ بھی تکھیا ہی لہذا میں کچھ نہیں تے جو ہے مار اللہ، مار اللہ आ, है, है, है, بولو اس حقیقت نمجا کہ سب کچھ میں جہان ایک نظام تخلیق کا بیج رکھا کیج ہے اگا ہوئے ہوں سائنسدان ٹھل لا لے نہیں اگا سکتا نہیں اگا سکتا نہیں اگا سکتا جسل جسلے وہ چاہیے اگے کچھ یہ اللہ تعالی نے کیوں اس طرح کی لہذا جی سم تک پہنچے ہیں تو مریض تت تک مت تک میں تانبے کو ایسا بنایا انہیں ہی بنایا سی انہیں بنایا تو استعمال کیا بنایا اس نے اور استعمال کرنے کے استعمال کرنے کے جو طریقے تھے وہ بھی اس نے ہیں ہے لہذا نہیں حقیقت ہو اچھا ہوں گل لمبی نہیں کرتا مادے دے اس جہان ماد جہان دیکھ رہے ہیں قدرت والے نے کا تک اے طاقت دتی اے شعور دعور ہے کہ چیزاں نفع نقصان خواس سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں اور کمالات دی چیز کسے دا کسی جی آخ جی گ لگا ٹریکر میں بیٹھا کراچی اپنی گیم ہو گئی اپنے آپ ڈرائور ہکا بکا ہلاوے کوئی شہ نہیں ڈرائیور بچارا خود بے اختیار ہویا بیٹھا وہ حیران مالک نہ رابطہ کیا تو اس آخیا جی میں ٹریکر لوایا ہے گی رفتار تو اتنے جائے گی تو خلو جائے گی جیڑی اصا بن دینی ہے جس جیڑی اصا ہے اس تو اتنے جائے گی تے بند ہو جائے گی اگر حدود تو باہر جاوے سانو خطرہ محسوس ہونے مڑ بھی کلو جانا میں ہکا بکا یا کریمہ کریما گیٹے تھلے تھلے ڈرائیور دیکھ او دا اختیار جواب ملیا کہ میں بنایا انسان نائب کی بڑا ہے ایند خلیفا اور میں کم میرا کم ہے تینو میں دسنا اپنے ہاتھ چ نہیں اپنے ہاتھ چ نہیں میرے ہاتھ جے جسلے چواں گا روک لوا گا تیری گی گیری ہو گی، جسم ہو چلا اختیار درائیور تو چلا کے کدھر مغرور نہ ہو جا او اون والے نو یاد رکھی جے اے کٹی بند ہو سمجرت والا جسے جاوے گا میری گی جس مالی اتنے چلتے ہیں بند ہو جانی ہے لہذا تیب ہے وہ نائب اصل نو یاد رکھ درخ دوری دوری ثابت ہو گئی لیکن مشکل کسی نو نہیں من کیوں نہیں آلائے آلائے ان لو اکل نے آخر ہے یہ آلہ ہے آلے دریے ہو سک لا من گیا کھے لاہور کراچی کھے امریکہ ڈرون حملہ پہن د جہ ہے پلاسے پہنچ گیا ویخ بھی رین دور رار دور کی گلّہ تو سوا کو نہیں دور دا کم. اللہ تو سوا کوئی نہیں کر دنیا پوری چارج بٹن بھی ہیلو وہ کتے بیٹھے میں پہاڑا میں سمندر بیٹھا وہ سمندر تو پرہ بیٹھا تیری آواز کئی ہوئی سے جلے صرف سمجھنا کیوں سوکھا ہویا مادی جہان مادے پر اتکار ہے لطافت پیدا کر رہا ہوں بات میں مادی مادہ ماد توجہ نہیں فرمائی ہونے جہان پہ سنتے دور دی پہ کر دے نے دور تو دین دے لے نفا بھی لے لے نقصان بھی نفا بھی دے دن دے نقصان بھی دے دن دے لیکن غیب نہیں کوئی غائبی چیز نہیں دے نال آلے آل سب کو سمجھنا سوکھا پا لگتا ہے حقیقت کی اے اللہ کچھ بھی نہیں حقیقت جو ہی این جائف خلیف اے میرا خلیفہ ہے زمین دا خلیفہ ہے جو جو میں کرنا جو جو زمین کرنا جی جاستا ہو گل سمجھا ہوں جو کچھ دے پے آج محل ویخ کے این جا لر خلیفا آخر محل ویک کے جدو اکاول یہ ہوا مننا سو اور اور سجنہ اللہ شریک مولا سونے ایس جہان کے اندر خلیفہ جو ہر ایک نا ہے ما دی کمال ما کم جسمانی کام کرانے ہر ایک اللہ دا اپنی اس تعداد پر جو کچھ اتنا کمال آد و سوکھا ہے کہ جسم ظاہر اگلا کرد ہے آپ بھی کر لیں جسل ویک دعوی کی ہے ٹریک کرنا لگا اے چلو کی لا ہے, ہے, ہے, ہے جی ہاتھ آئے گا لیکن اگلی گرمائی <تصفيق> دس دتا ہوں میں زمین بنا بننا جیسم تو روح دونوں جیسم تو روح دونوں جدو دونوں نال بننا تو ہوں جڑے کمالات میرے انہ دے واسطے نال ظاہر جسم دے واسطے نال ظاہر ہو جسمانی کمالات بن جان گے تو روح دے واسطے نال ظاہر ہو گئے تو وہ روحانی کمالات بن جائیں توجہ نہیں فرمائی وہ کی بن جان گے روحانی کمالات انسان جو خلیفہ ہے وہ زمین جنا نا توجہ خالی چیزاں بنا خالی مادی کمالات بخا چ نہیں ہوں قدرت ہے جسم والے اللہ... <اللہ> او او روحانی کمالات جڑے جسم دے کمالات نے کافر بھی لیں لے جیڑے روح والے نے اے میرے والے ہی وکھاؤ گے ایک آلے گے ایک الاح وے آلے تے الہ دا فرق کنا لفظ آلہ لفظ یہ آلہ مد اتار کے الیف دلے چلاح جا بن جانا ہے نہیں فرمائی ہوں سجنا ایک آلے والے ایک الہ والے وہ بھی زمین میں نائب ہیں یہ بھی زمین میں نائب ہیں وہ آلو کا محتاج ہے یہ اللہ کا محتاج نا تقبیر نا سال نہ اوہ سجناؤں قربان جاواں آلے والا ٹریک کرنا اور دے تصرف رکھ دائیں دوروں بیٹھ کے بٹن دبایا سو گھٹی بند بندے بے آجز شاہ اپنی اختیار کوئی نہیں ریا اے ال آلے والے نے انہیں اللہ والے جڑے بنائے نے اوہ جنا نور سمجھنا اوہ کھائے جنا دے کمالات نور سمجھنا اوہ کھائے کیوں؟ اے, تو چار دن سکھ کے بٹن دبا کے کن سال لگ جاندے نے. تو تیرے میرے ہوں کھلار خلار لڑا ہوں اللہ والا ربلا تو شانا hey. أو اپنی شانا اللہ والا جدو یہ آئے گا ہو سکتا ہے کینات دا نظام جام کر چھوڑے ارے تکوی اگر ٹریک لگا لکھ گا وقت لاکھ گا روک سکتا ہے فکیر پیالہ مار کے آور چڑھے گا جام ہوئی نال جسم نال جسم والی چیزاں ماتے دن سوکھا ہو گیا وے اے تھے اللہ نال جو... چند دو ٹکڑے پیا کی یہ مننا کیوں اور تمیز نہیں آئی این جائز فرد خلیفہ در نہیں فرائی ادر وی سد کے جا جان کمالا خاجا میری جے پا پائے اٹھ کے خواجہ مریداں اپنا موتقد بنا چاہتا ہے میرا خواجہ اج مری اپنے جوڑے شریف نو فرما دیں جہاز مشینریل فلان بے بکوفا یہ تیل اگر کچھ تے زمین نو کیوں نہیں جے تے تھلے پیا وکوفا, اگر لوہا پھر اے پہاڑا دن پیا پہ ہے پہاڑ اڈ جاندے اے بے وقوفا نے نہیں سوچا ہی اصل گل ہے بچ خلیفے क्यों नहीं समझना है के कम ओदा है कम ओदा है बोलता अजमेरी दबान तो है اوڈ یا تیل نال، مشین ہوں مشی پر اوہی حقیقت, او حقیقت آج مری اڑ ہوں جتی بغیر تیل تو بغیر انجن تو اڈ پئیے افسوس آکھنا میں ایک منن والا من دیا کی ہے توجہ نہیں فرما اتنے مننا کیوں مشکل لگتا ہے حالانکہ یہ مننا ہے کیوں अल्लांगे हो रंग जाया उथे पर आया है उस मादे दे रूहू मा दे, दे پتل پنگے رنگیا اپنا رنگ دے واسطے یار خدا دیا بندیا آلہ بیاخنے, وہ او اپنے کافر رنگ چڑھا یہ خود بناؤں والا رنگ چڑھا یہ دل وہ رنگ چڑھا او در رنگ تبے بچ کسی آلے بچا کا رنگ نہیں آسک دل رنگ ہی رب ولا سوائی بلا کی جیسا ہو رہی کل بول موم اللہ فرما ہے نہ میں سمان سکنا نہ زمین سکنا میں مومن کا مل سنبھال دل دل سکنا ہا کی مطلب تانبے چ نہیں کسی لوہے نہیں کسی پیتل چ نہیں وہ جدو بھی اپنا رنگ مکھا کسے فقیر دے دل ہے <cem> پہلو اللہ دلیا دا دعوی یا مریداں دا اکھنا کہ رب کا ہی کام ہے وہ جدو ہو ایسیاں بلاوا نکلیاں دور کی سنتے دور کی کر دور, دی دور دی اے جناب جان ہے تو وہ بند بڑے شرمندہ ہوں گے اگر وہ جیسے تو بڑے شرمندہ بڑا کوئی اصا آدھے سا کہ ٹےڈ اللہ تو سوا کو نہیں جاندہ الٹراساؤنڈ آ گیا وہ گل کدھر گئی یارو بڑے شرمندہ ہوئے جنہیں اسلام اللہ دے ولیاں دیا کھنال دی نا پڑھنے وہی میں شرمندے ہوں دے نے اللہ دے ولیاں نو شرمندہ ساڑے آلمہ سنیا نو بدرگانو آلمہ نو ساڑے سنیا نو شرمندہ کسے دورج نہیں ہونا پیا او وجہ اے کہ اسلام دی تفسیر تعبیر تشریف اے لوگ ایسی کار دے نے یا دشمن موں نی کھول ساکنا اور اگل کھول رہے دیونو موں دی کھانی بیٹی قربان اے تے اے نا تو کے جیڑے لوگ اسلام دے تے جی جاوے نا. تے ہی ہو گیا چوپ بیٹھے رہتے جنہیں قرآنی آیات نو پڑھیا تو انہیں آخیا اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے سائنس کرا چڑیا جب کرا شرمندگی تو سوا کچھ نہیں بچی لا, ما لا ما ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو تم کیسے کہتے ہو نبی علی کو علم ہے ہوں جسے ساؤنڈ نے دسیا اللہ تو سوا کو دا. پر اور دا کو دا. جی دین تے آوے دا جنو مرد جینا آخیا می داتی اتائی فرق انہیں جدو آخیا خلیفا دشان بھی دے دے کہ ٹھڈ والے تو ٹھڈ والے ٹھڈ والے واسطے دس دے اور وہ چاہے تو روح والے مادہ, لطافت بیان کر رہا ہوں مادہ مادی, مادی کمالا یعنی جسمانی ان کو کہتے مادی کمال ہوں مادی کمالا مادے تو بنے مادہ مادہ ہی نر نرید خلیف بھی اتلا پوڑوں پوڑو دیا چیزاں رب دمالات وکھا اتوں دیا چیزاں خلیفا بن کے تے کوئی کمالات وا سب واسطے شانا وکھا یہ نبیاں ولییا کا کم آ توجہ نہیں فرمائی نہیں ہونا چاہوں گا توجہ کیا؟ ارے بھائی وہ لیکن جی کسی ہو چاہے سنا بھی سکتا ہے ہوں باوے سنا وے آلے لال باوے سنا وے سناوے ڈال بھامے سُناوے اپنی شان سال الاحال کرا بھی ہے, کر بھی ہے, کرا بھی بھامے کرے آلے بھامے کراوے آلے لال بھاویں کرا اپنے وہ شانہ کرا دکھا سکے آلما کیا اللہ بہ دریق مولا کسی تھا سے نہیں فرمایا میں نہیں آخ شانہ میریا نے پر اے نہیں آخ میں جنگ چاہے دے فرق اتنا ہے جی آلے وکھاوے ہر کوئی من ہے جی اپنے پھر سنی من ہے اسلام ہر کوئی پھر اتے کے مننا یہ سننے کا کام ہے کیوں ادھر دیکھو یہ مان نی کہ بل غائب غائب کو ماننا ایمان ہے ٹول ٹٹول منیا منیا نہ نبی دسے فلانا پتھر میں محمد بنی اسرائیلی نہیں اسی نبی نو آخیے سنو بخا ہے کتنے جدو کمالات روحانی مادی جسمانی ش گردی خون خرابہ نہیں جی ماد آ جان گے ماد آلے آ جان گے وہ آخے گا سیری یہ میں ہے اللہ اللہ نے فساد کرنگے خون خرابے کرسان تسبی کرن توجہ فل ارد تو اندازہ آرد، آرد، ان اردی زمین کی آبادی کے لیے جس کو بنایا جائے گا اس کے اندر زمین کا مادہ رکھا جائے گا اور زمین میں ہے کسافت اس کی وجہ سے خون خرابے پیدا ہو جان گے اللہ نے فرمایا ما لا تعلمون میں جو جاننا تسا نہیں جانتے جہی بچی روح میں ہے نا ماد ارد آئی اے جی تیکیا فیل اردو دیکھا جا میں تصا گا جسلے جسم دا پتلا تیار کرنا ہے سجدہ نہیں کرنا نہیں جس میں اپنی فوک ماری نا روح پھوکی اپنی شان دے مطابق جسل روح پوکا گا تسا سر سجدے میں اسلے راج نکھ ریا وا اسے روح ہے وہ جا جسم او نو بیکھ دے جے او ہے زمین کا روح تسا جڑی ویک دو روح دی خلیفہ اے خلیفہ تساں کیا زمین ویکیا جسم نو تے جسم کے تے ضرور خون خراب ہوئے گا لیکن جی روح نسا رنگ چڑھاو گے نہ وہ جسم چسم کرنا قبضہ قدرت میری جان بس بھائی نبیا وگ فساد خون خرابے ہو سکتے ایک دی روشنی, نے دوسرے دی روشنی نو اے پڑا واہ, سبحان تھا دے, نا دو روشنیاں رلن گیا دے, اور چمک جانی بتی روشنی نو نلحدہ اور مستقل جگہ کی ضرورت نہیں بزرگ فرماند نے توجہ جسم لین نا دوسرے جسم نٹا ہے لیکن روح نو ہٹانا نہیں پہ کروڑا روح کٹیا ہوبیاں دیا ایک کٹھیاں ہو بلکہ چڈو کروڑا روحاں تیری کٹھیاں اک چواب تکے تے اللہ دے سوا لکھ نبی ویک جگہ دوسرے نہ جائے نور ہے چوتھا آئے نور قسم کر کے بزرگ فرماند کیوں امن رہا واسط من رہے کہ کرام سن رواں سنڈے والی میں ویکیا انہیں کیا خون خراب کرانا گے فساد نہیں کیتا تھلے گے۔ اللہ نے فرمایا انی ما لا آلمال میں جو تسا نہیں جانتے میں جیڑی روح اد رکھی اس روح ندو میں اپنا نائب بناو گا این جال خلیفا جدو میں اپنی شانا یہ اتارا گا بنا فساد فساد پو گے فساد مٹاؤ گے ماد والے فساد پو گے, گے, گے روح والے فساد مٹاؤ گے قسم خدا سونے کدی کسی کو خطرہ محسوس ہو جائے ہر ایک روح والا کھاد میں نوکر ہر ایک روح والا جی دید داڑے دید داڑے رو روی دلی ہزری ہزار نفل پیا پڑھتا ہے ہزار نال اپنی روح ناف رو پیا کر شانا رب دیا نہیں پایا کہ ہزار کوڑائی روح چمن جسم کر کے بزرگ فرمایا روح رو, دی رو دی کہ رو رو اللہ واہدہ شریک مولا ایتھے کنے بندے بیٹھے کو ستر سال کا بیٹھا کوئی پنج سال کا بیٹھا کوئی وی سال دا بیٹھے کو بیٹھا یہ جسم جی کی زندگی جسم پہلے ابے بھی آ گئی ابا لما ہو گیا مگر پھوٹا ہو گیا اے دا مطلب ہے روح تو تے چھوٹے بڑے بھی دا اور سن لو اسے لکھ لو ہے آلات توجہ مادی آلات، مادی اسواب، مادی وسائل دنیا جہان میں فسادات کو روکنا یہ فسادات کو حقیقت میں بڑھانا ہے سمجھے سمجھا جمع کیا یعنی کی مطلب ون نے اسلح عام کر کے آخرا لوگ لوگوں کو ہم نے امن دینا ہے اس سے سے لا شعور میں وہ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں وہ فساد کو پھیلا رہے ہیں لیکن شعور میں نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں. کیوں ہر مادی شاید نے تھان منگنی اپنے واسطے تھان منگ کے دوسرے نوے جدو دوجے نو دفے کرنا ہے تو آپ پہ ہی پیر کھلنگ گے کسم رب واد راست جو رب جاند ہے بزرگ فرمایا تفسیلان والے نظر میں مٹی, مٹی لیا کر کے نہیں پیسا مجھتے تو مٹی ویخ میں چھپیا اپنا راج ویکنا دنیا رو آسے روح جوڑنی شروع کر دو روح شروع کر دو پھر بیکھو فساد دے قرآن تو اللہ دیا بندیا سمجھ اللہ نے قرآن جڑا اشارہ ماریا تو سمجھ جہاں فرشتا آخر توجہ نہیں فرمائی. آلہ! فرمایا جیمایا نا میں خلیفہ Hone میرا میرا ہے عدل, کرنا. عدل, عدل کیوں؟ دو, دو نہ جی ہوئے ہودل کا فرشتے سمجھ گئے جسل ہو سکے یہ مطلب ہے میرے حکم اتنے چلنے اے دے یہ ظاہر ہونے تے تو توں سونے آدل یہ مطلب ہے فسادی آئے ان جے فسادی نے ویکن ڈے تو آدل والا پاسا نہیں ویک دے جی میں فروخ بنا تو کیا میں موسیٰ نہیں انہاں بنا ویکھیا ویخا انہاں انہ موسیٰ ویکھیا ویخیا انہاں ابو جہل ویکھیا ویخیا انہاں محمد اربی ویک اے محمد اربی نہیں نہیں رہی کی ظلم زیادتی اس جہان اس جہان کی فطرت میں شامل ہے لیکن میرے بھائی اس کو فطرت میں شامل رکھنے کا یہ معنی نہیں کہ ان ترقی دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر دیکھ اللہ نے نہ رکھا، رکھا، پیو نہ جیز نہ جیز نہ غزب اس واسطے رکھا ہے تاکہ اس غزب ن اللہ ذات غزب والی تابے رکھ جتھے جتھے جی اجازت دیتی اوتے غزب کری نہیں تے رو پی جا تو معلوم ہوا ایسے فطرتی کام فطری ابو جڑے انسان دے انسان دے انسان شرف اور عزت اور کرامت دے خلاف نے ریت لایا وحم موڑ شریعت لایا وحمال اقیدہ بننا واہم نابے کر شریعت دلائی. تاکہ عقیدہ اسلام کے مطابق ہوا جی رکھیے رب ربا و ربلا شریف مولا فرشتے یار لاکھ خراب کر جواب پیارے رکھے نے اے نہیں دستے تھے وہ نہیں دے وہی بات ہاں ہا وہی بات ایک پھول کی خاطر شاخ کل نے کو پال رکھا میں فرشد فرش دسا تشویر کیتی رکاوٹ نہیں میں ہزار رکاوٹ رکھ دیتی ہیں میرا ہی کمال ویخیا جی میں اپنی تسبی کٹا کرو تالڑ نی تسبی کر بناو گے جدو روح نمکا گا نا اسلے یہ بولے گا سبحان اللہ تو پہاڑ بھی قدرت نال نال دابو واسطے میں او دبود علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے نے پہاڑ بھی اے آپنے آپ کر رشتے بندہ کی ہے آپ ہے اپنی روح شریف کے نام پہاڑوں اللہ پھر یہ کے فخر کر د تو سجنا فی الارض خلیفہ اے خلیفے کا لفظ پہ دا سزا ہے کہ اس ذات نے اینو جو نائب بنایا ہے اپنی شانہ اپنے کمالات دے واسطے نال ظاہر کرنے نے وہ مادے والے بھی ہیں روحانی بھی ہیں مادے والوں تو بھی ظاہر کرتا تو کرتا رہے گا پتہ نہیں حالے کی کچھ سکھایا ہے انہیں تو روح والے بھی करता मुसलमान साइए तू ना कुछ ना ये कुछ तो जो कुछ बेसमज होगा वो एक पासे मन के आखेगा यह सारा कुछ है دوجے پسے ویک کے آخ گا یار یہ ساری سمجھ نہیں حالانکہ جی حقیقت ایمان جی ویکے نہ برابر نے جی آخ نا ویخ کے آلے آیا آلے والے ویخ کے آخ یہ سارا کچھ نے تو ایمان جانا ہے تو جی انہوں نے ویخ کے آکھے کہ میں نہیں مانتا جی جی جی شان میرے مرشد نے دو لفظ ما کا ما کا میرے بس ایمان اسی کا نام ہے اور جتو بھی جو ویکے سچ تے رب شان آکھاں جس شان تھی شان کی مطلب آن جسمانی تیوی ادروں ہون روحانی تیوی ادروں لہذا سونے نہ آلے ہیں نہ ولی آلی ہیں آسان حقیقت بالغیر ظاہر پر رہنا رہنا توجو کے ظاہر پر رہا زندگی بن گیا نبیوں ولیوں کے کمالات کو دیکھ کر ظاہر پر رہا مشرق بن گیا سمجھ کے رہ طبیعت ہے یہ جہان اسی طرح ہی چلتا ہے بنتا ہے جس جس کو یہ مل جاتا ہے وہ بنا لیتا ہے لبنے سے مل جاتا ہے کوئی اور نہیں وہ بن گیا زندگی جس نے نبیوں ولیوں سے قرامتیں دیکھی موجزے دیکھے اور کھڑا ہو گیا ان تک خدا تک نہ پہنچا تو مشرق بن گیا وہ زندیق بن گیا یہ مشرق بن گیا جیڑا او تر کھے حقیقت وال جاوے اے تر وے کھے تیر رب حقیقت وال جاوے اے نو مسلمان کہیں دے پردے پلادے ہوں جی مادے تک رہ گیا تو زندگی ہے اگر روح تک پہنچ کے آدھا بس یہ تو اگر کے آخ کوئی نہ خلیفہ جدو خلیفا بن کے آجنا خلیفا بن کے دل ظالم ہر رنگ ہے, ہے, ہے دلانو صرف شریعت رنگچ چ د رب نہ ایک طرف, پاک اور ایک طرف قصیف او دنیا نہ تجرد اور تعلق تجرد اور تعلق ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے دیتے آہا ہیں یہ سارے بندے لینڈ جو کہ نہیں شک یہ نہیں کہ وہ محتاج ہے حکمت کا کارخانہ اس واسطے انہیں درمیان عادل اور اولیا لیکن امبیا سارے پر اولیاء سارے نہیں کئی ایسے ولی ہوں نے وہ صرف اپنی سیاست چلا سکتے ہیں اپنے تو حکمرانی چلا سکتے ہیں دوھ ایڈی نہیں سمجھ یہ دی نہیں ہوتی اللہ تعالی نے بنایا ہی اس طرح کا ہوتا ہے لا لہ تھی جان میں تینوں جان توجہ نہیں فرمائن. حضرت ابو زر کے نو حضور صاحب بھی سنا نے فرمایا ابو زر میں تینوں کمزور بہن تو یہاں کے کام شامل نہ ہو جا. مطلب کا دے دے دے ہے حضور نے فرمایا رہو تے ولی بھی ایسے ضرور نے جنہوں نے اللہ فرما تخرا ہی رہ مسل جی مجسوب ہوں رب کی آخر ہی رہو ہر نائب چلا سارا دوسرے نہ روحانی کمالات چ... ہو لیکن سیاسی کمالات عجیب و غریب سمجھتا ہوگا ہی ہو سکتا ہے حضرت ابو کے فاری نالوں پتا نہیں کئی تابعین عمر بن عبدال عزیز چھوٹے ہونگے لیکن اللہ نے جو عمر بن عبدال رنگ دیتا س... کائنات چلاو کا وہ ابو زرگ فاری نے نہیں ہے کا لحاظ بھی ہمیشہ رکھنا پینا ہے یہ صدا لحاظ بھی ہمیشہ رکھنا پینا ہے لہذا یہ نہیں سمجھنا جیڑا ولی ہوئے گا وہ اللہ دا نائب بن کے خدائی نو چلا نہ او پھر روحانی اندر دے جیڑے بات نہیں باتنی او در تے بن سکتا ہے لیکن ظاہری دا حال چلا سیاست کرنا اے پھر وہ نہیں ہونا اللہ تبارک تعالی نے کامل وکھرے رکھے ہوں کامل ہوں کاملو ہی ہوتا ہے, ہے جہاں باطن بھی چلا وے کتاہر خلاف وردی بد بختی کا سامان بنتی ہے کیونکہ خلاف ہوں اسی طرح ہی بن جائے جی کوئی بندہ موبائل بنا موبائل ویچن والا ہوں جس بندے نے موبائل بنایا ہے, او دے ہی خلاف ہو جائے آخر میں کول نہیں لوبائل کول نہیں لوبائل تو محروم تو ہو جان کہ نہیں اللہ تعالی نے فیض دا دروازہ جی جا کے سمجھ نہیں آئی نی گلے اللہ ہے فیض تے فضل فیضل کی فرق ہے فیض فضل کی فرق ہے پانی زمین رکھے فضل ہے نلکا کھ کے یہ فیض ہے فیض نلکے دلکے بنا نل کے چلا کن آلے کا ہوں یہ ہے فیض جی دا او۔ ہوگا جاستے جی ملتا ہے وہ فیض ہوتا ہے فضل بنا کا فیض وسیع کا تو فضل سارا ہی ہوتا ہے لیکن فیض وہ فکیر بندیاں بندیاں تو فیض لستے پھر بندیاں ہی تلک رکھنا پہ جی ہوں توجہ میں موبائل بنا ہوں ہون موبائل پورا تھلے دا اتتے جا کرے چکرے اتولا تھلے کرے تو تھی بول سک جی تو جناب یہ موبائل خراب کرن رح جی ان بنا لا جی اسلے کامل مرشد ہو مرید گا حکم کرے تو آخر کام خراب نہیں لگا ہو جائے تھی پیر بن جائے تیز جتوں رہنا پہ اتنی مرضی کری نہیں تو محرومی ہو جی اس مبارک رات اللہ خلیفیا کا واسطہ دینا او خلیفے جڑے اودیاں خاص شاناں دے مظہر ہوندے نے روحانی خلیفے کہندے اے پروردگار انہاں خلیفیاں دے صدقے ਸਾڈی مغفرت فرما اور سਾਨੂੰ جہنمیہ دے کھاتے وچوں کڈ جنتیاں والے پاسے رکھ تو خود فرمانا یم خداہما یشا و یثبت اللہ تعالی جو چاہتا ہے لکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے توجہ ہے آخر الحمد الحمدللہ